کرتے ہیں انشاءاللہ تو ہمارا سبق چل رہا تھا بابل ولیمہ باب ہم نے شروع کیا تھا صفا نمبر دو سو چھیاسی جو دو سو سیاسی چھیاسی میں سے ہم نے تقریبا ایک دو تین حدیث پڑی تھی جس میں آخری حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی اس کے ولیمے میں لوگوں کو سیر کر دیا تھا کلایا تھا خبز اور لحم روٹی اور گوشت تو یہ بھی اس کے ولیمے میں آتا ہے جیسے کہ ولیمے کے بارے میں کل باتیں گزری ہیں تو کوئی چیز بھی ولیمے میں چلا سکتے ہیں خاص طور پہ جو شاد کا ذکر ہے یہ تعین کے لیے نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی کلا سکتے ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے جو اگلی روایت آ رہی ہے تین ہزار بہتر حدیث کے نمبر ہے تین ہزار بہتر اس سے تسلسل کے لحاظ سے ون ہو یہ روایت بھی ہے کہ پہلے روی گزرا تھا اس سے کئی روایتیں وہ ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی رہے یہ روایت بھی حضرت حضرت اللہ تعالیٰ, حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفی کو آزاد کیا تھا اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ شادی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر یعنی جو ہے اس کا آزاد کرنا بنا دیا تھا اس سے دو جوابات ہیں احناف تنیز ابو اللہ فرماتے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صفیہ نے جب آزاد کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے ساتھ شادی کرنے لگے تو مہر کا حضرت صفیہ نے مہر معاف کر دیا تھا اس وجہ سے اپنا مہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیا نہیں مانگا یا یہ ہے کہ یہ خواص ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے ہے کہ نبی سلام کی خاصیت میں یہی تھی اگر وہ نہ مہر نہ بھی دیتا تو اس کا نکاح بلا مہر بھی ہو جاتا بہرحال وہ پہلا والا جو وجہ ہے پہلی وجہ وہ بہتر ہے کہ حضرت صفیہ نے اپنے مہر کو معاف کر دیا تھا جب معاف کر دیا تھا تو رضول اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا یعنی مہر شاید پہلے مقرر ہوا ہو اس کے بعد پھر سفیہ نے نہیں لیا معاف کر دیا اور ساتھ فرماتے سر متحمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے ساتھ اس کا ولیمہ کیا تھا صحابہ کرام کو حیض کھلایا تھا وہ کیا چیز ہے طعام من التمر یہ تین چیزوں کو جب مرکب کر لیتے ہیں تین چیزوں کو ملاتے ہیں ایک گھی ہوتا ہے جیسی اور ساتھ اس میں پنیر ملایا جاتا ہے اور پنیر کے کی ساتھ کیا ہے کچورے ہیں یہ تین چیزوں کو ملا کر ٹھیک جی ایک قسم کا وہ حیض کہتے تھے اس کو کھلائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متفقنا دی یعنی اس وقت جو پینے یہ لیالن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ڈالا اقامت کی مدینہ اور خیبر کے درمیان میں کلاسل تین راتے تین راتے تک وہاں ٹہرے ہوئے تھے یبن علی بصفیہ جو کہ بنا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کے ساتھ یعنی کیا مطلب اس کی رسطتی ہو رہی یبنا علی صفیہ او بنا بصفیہ صفیت اس سے مراد کیا ہے یعنی اس خبا میں وہاں ایک خیمہ لگایا گیا تھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے ساتھ اس خیمے میں تھے یعنی بنا کیتے اور کیتے حضرت صفیہ کا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے میں آئی تھی تو فرماتے ہیں کہ یہ اس مقام میں تین رات رسول اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے داؤت المسلم حضرت عنا صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے مسلمانوں کو بلایا حضرت صفیہ کی قسم ولیمے میں جس کا جس کی شادی ہوئی تھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے حضرت صفیہ سے شادی کی تو مسلمانوں کو میں نے بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا کہ چلو مسلمانوں کو بلاؤ مسلمانوں سے مراد صاحب فرماتے وما کا نفیہ من خبن اس کانے میں اس ولیمے میں نہ تو روٹی تھی نہ گوشت کیونکہ خود سفر میں خیبر اور مدینے کے درمیان میں ٹھہرے ہوئے اما کا نفیہ اس میں کچھ نہیں تھا ان امر امپائی مگر یہ کہ رسول صلی اللہ سلام نے حکم کیا کہ بل جائے کے دسرخان بچایا جائے گیا القاط مل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسرخان کے اوپر کجورے ڈال دی ولاق پنیر ڈال دیا و سمنا ڈال دیا کہ یہ تین چیزیں ڈال دی کہ ان کو کاؤ چاہے کوئی مکس کھا لے ایک چیز پسند کر کے کھائے گھی بھی وہ دیسی کی جمع ہوا وہ بھی دسرحان پہ ڈال سکتے ہیں جو کیا دسرحان وہ چمڑے وغیرہ سے اس سے بنا ہوتا ہے تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھی بھی رکھوا لیا کھجورے رکھوا لی اور عقید پنیر رکھوا لیا یاد رکھیں کہ پنیر ایک سخت سی چیز بنتی ہے اس کو باقاعدہ چوری سے کاٹا جاتا ہے کوئی مائع چیز نہیں ہے کہ سرحان کے اوپر ڈالا جائے تو وہ بہ جائے ادھر ادھر اس کو رکھا جاتا ہے باقاعدہ جیسے کھجورے خوش ہوتی ہیں اسی طرح وہ پنیر کے ٹکڑے بنائے جاتے ہیں اس کو چوری سے کھاٹ کھاٹ کے اس کے ٹکڑے بنا دیے جاتے ہیں پھر وہ لوگ کھاتے ہیں اس کو تو یہ چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حات صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بخاری وہ انصفیت ابالت خود حضرت صفیہ بےتشہ فرماتی ہے حول من نبی صلی اللہ علیہ وسلم على بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ پیش کیا تھا صحابہ کرام کو اپنی بعض ازواج متحرات کے شادی کے بعد من دو مد جو اندازہ ہے ایک وزن کا کیل ہے ٹھیک ہے جی ایک معیار ہے دو مدین پیش کیے تھے شاعر میں سے شہید کہتے ہیں وغیرہ جو سے مراد یہ ہے کہ جو کو بول لیا گیا تھا یا یہ ہے کہ جو کی روٹی بن گئی تھی لیکن وہ روٹی کہاں سے تھی؟ کتنی مقدار سے بنی تھی مدعین دو مد ایک مقدار ہے ان میں سے کیا ہے اور رسول اللہ نے ولیمے میں پیش کیا روح البخاری وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیما حضت عبداللہ ابن عمر حلت عمر رضی اللہ تعمیر ہو کے بیٹے یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسئلہ واضح کیا وہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی بلایا جائے ایک ولیمے پر کسی کے ولیمے پر یعنی کسی کا ولیمہ ہو رہا ہے اور اس ولیمے پر تمہیں دعوت دی جائے خلیا اس کو چاہیے کہ وہ آ جائے اس کی طرف یعنی اس کی اجابت کرے خلی اتحا مطلب ایجابتی ولیمہ یہ کیا ہے یہ مستحب ہے کسی نے کہا کہ واجب ہے کوئی کہتا ہے کہ نہیں فرض کفایہ ہے کیونکہ یہ اکرام ہے اسی آدمی کا جو تمہیں کھانے پہ بلاتا ہے میں پر جیسے کہ سلام ہے کسی نے السلام علیکم کہہ دیا تو تمہارے اوپر جواب دینا واجب ہو جاتا ہے تمہیں میں کہنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جواب دینا ہے تم نے تو اسی طرح جس نے بھی ولیمے کی دعوت پر بلایا تو تمہیں اس کی اجاوت کیا ہے واجب علماء کا یہ قول ہے بس شرط ولیمے کے دعوت میں کوئی محرم حرام کام نہ ہو رہا ہو یہ نہیں کہ کسی نے ولیمے پہ بلا دی اور شادی ہاتھ پہ گئے اور وہاں گرما گرمی ہے ڈھولکیاں ہیں باچے ہیں ڈم ڈم اور تم موری سا بن کے سفید کارٹن کے کپڑے پہن کے جاتے ہو نہ یہ نہ کرو بالکل جائے نا اگر اس طرح کوئی مسئلہ ہے تو نہیں جانا چاہیے کیونکہ حرام میں حرام سے بچنا چاہیے اور اس ولیمے پہ جس اس پہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا وہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اس ولیمے میں امیر لوگوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو ترک کیا جائے اور یہ بھی دیکھے کہ وہاں کوئی حرام کا کام تو نہیں ہو رہا بادشاہی حالوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مکسنگ ہوتی ہے اور یہ فخر سمجھتے ہیں لوگ عورتیں مرد سارے کے سارے وہ ان کی گیدرنگ ہوتی ہے آپس میں اور جب کاننا کھل جاتا ہے باسو ندانی جنگ گرم ہو جاتا ہے یہاں تک کیا ہوتا ہے چھلانگے لگاتی ہیں اور جو مردوں نے بےچاروں نے سالن لیا ہوتا ہے ان کے ہاتھوں سے پلیٹیں گر جاتی ہیں کپڑے خراب ہوتے ہیں ایک دوسرے کیونکہ وہ ہوش میں نہیں ہوتی وہ بچوں کو پینکے پلیٹوں کے پیچھے بھاگ جاتی ہے تو لہٰذا اس طرح شادیوں پہ نہیں جانا چاہیے تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے فرماتے ہیں روا البخاری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پر تو چاہیے کہ وہ چلا جائے تاکہ دوسرے مسلمان کی دل ہو لیکن یہی شرطیں اور لازم ہے کہ اس کا جواب دے مطلب اس کی دعوت پہ چلا جائے چاہے وہ شادی کی دعوت ہو او کا او نہ یا اس کے مانند کسی اور کی یعنی آپ کو دعوت پہ کوئی بلا بلا رہے اور وہ دعوت حرام کا نہیں ہے اس میں حرام کام نہیں ہو رہا حلال کام ہے تو اس لحاظ سے اس دعوت پہ جانا چاہیے پانچ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو پرہیز ہوں نہیں کہتا ٹھیک ہے نہیں ہیں لیکن آپ جائیں شرکت کریں ان کی تسلی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہ مصطفیٰ کا قریزه بیمار ہے نکاتی تو نہ جائے اپ کے جانے سے وہ خوش ہوتے ہیں تو ان کے خوشی کی وجہ سے کیونکہ ان کے خوشی ہے اس خوشی میں شامل ہو جائے تو ان کی خوشی دوگنا ہو جائے گی لہذا جانا چاہیے پھر فرماتے ہیں وعن جابر بن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ حد عبد اللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ دعوت قبول کرے ان شاء الیک اگر چاہے تو کالے انشا رکھا اگر چاہے تو ترک کر لے یا کس صورت میں ترک کر لے اس صورت میں جب اس کی پرہیز ہو ایسی ہے کہ وہ نہیں کھا سکتا ڈاکٹر نے منع کیا جو چیزیں دعوت پر, دعوت پر تیار کی گئی وہ ساری چیزیں اس کے لیے ہیں تو پھر ترک کرے شامل ہو جائیں بس واپس آ اگر چاہیں تو کھا سکتے ہیں تو کھا لے کھانے کے لیے تو بولا ہے رو مسلم وہ نبی رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ ابو عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین تعامی کا تعام ہے جس کے لیے غنی لوگوں کو امیر لوگوں کو مالداروں کو گاڑیوں والوں کو بلایا جاتا ہے فقرا جو فقیر لوگ ہیں بےچارے ان کو ترک کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اپنے رشتے دار جو غریب ہوتے ہیں ان کو بھی لوگ نہیں بلاتے انہیں کرو اس کے آنے سے ہمارا کیا بننے گا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنا سلامی دے سکتا ہے یہ مقصد ہوتا ہے لوگوں کا توبہ جو فقیروں کو ترک کیا جاتا ہے اس میں یہ بدترین تام ہے پھر ومن دعوت رسول جس نے دعوت ترک کی مطلب یہ ہے کہ اس کو دعوت دی گئی کی اور نہیں گیا جان بوجھ کر یا بلا عذر وہ کہ اس نے اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کر لی کیونکہ اللہ کی خواہش بھی یہ ہے کہ بندے میرے آپس میں جڑے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ سر رحمی کریں اور اس ایک دوسرے کے خوشی میں شامل ہو جائے ہاں نفرت نہ کریں آپس میں اس سے محبتیں بڑھ جاتی ہے اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہ ہے کہ جو بھی دعوت پر بلایا جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کی اجازت کرے تو ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر دی کہ سورت میں بلا کسی وجہ کے بلا عذر حسدن یا یادن یہ نہیں جاتا کہ نہیں جاتا میں تفا کرو اس کی دعوت میں میں کیوں جاؤں اللہ کے بندے جاؤ رشتے دار تمہارا یا دوست ہے وہ بلا رہے ہیں اس کو خوشی ہو رہی ہے آپ کے جانے سے لہٰذا تم تمہیں جانا چاہیے اور وہ کہتا ہے کہ تکبر انداز میں کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں جانا بلا وجہ خا باب لہٰذا اللہ اور اس کے رسول نفل مانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ستین س لہ تو مراد یہ اسی تصویر ہے ثم اتاه فدعاه فتبعهم رجل صلی اللہ علیہ وسلم يا <عَلَيْه> صحاب کرام کی ذرا محبت دیکھیے انصاری واقعی جو انصار ہے واقعی وہ انصار ہے آج بھی مدینہ منورہ میں اللہ بار بار لے جائے انصار کی جو اخلاق ہے ان کے کردار ہے ان کی جو غیرت ہے وہ بندہ کے تو بندہ حیران ہو واقعی یہ انہی صحابہ کی اولاد ہے خاص طور پر رمضان میں جب دسترخوان لگتا ہے مسجد نبوی میں دسترخوانے لگتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں دسترخوان لگتے ہیں یہ ان کے آبا اور اجداد کے طرز و طریقے پہ یہ رواج آ رہا ہے اور ان جگہوں پہ ان لوگوں کا قبضہ ہے خاندانی جن علاقوں میں وہ دسترخوان لگاتے ہیں کوئی وزیر بھی وہاں اپنا دسترخوان نہیں لگوا سکتا یہ ان کے کیا ہے ان کا حق ہے آبا اور اجداد کے زمانے سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں اور چلا ہی رہے یہ نہیں کہ ہمارے بڑے پاگل تھے ہاں جی اتنا کون کر سکتا ہے اس زمانے میں لوگ کم ہوتے تھے لہٰذا ہمارے بڑے کلا سکتے تھے آج کل تو سیلاب ہے سیلاب مسجد نبوی میں تو سیلاب جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کو کون کلا سکتا ہے لیکن اس چیز سے وہ تکتے نہیں ہیں خود ہم نے دیکھے بڑے جو ہے نا خدمت کے لیے کڑے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ کڑا کیا ہوتا ہے ہاں جی آزان کے وقت جیسے آزان شروع ہوتی ہے کھجورے ہاتھ میں ہوتی ہے لوگوں کو ہاتھوں میں پکڑا دیتے ہیں منہ میں دے دیتے ہیں سے افطار کرو اس سے اختیار کرو اور خود بعد میں اختیار کرتے ہیں خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑے م بڑے, بڑے شیو بڑے بڑے عمر رسیدہ لوگ ہاں جی کوئی کسی کو گہوا ڈال رہے چائے پیش کر رہے کسی کو کوئی پیش کر رہے کوئی کھجورے پیش کر رہے کھجورے بھی وہ اعلی قسم کی کھجورے جو بڑی مہنگی ہوتی ہے وہ لے کر آتے ہیں خرید کر اور کھلاتے ہیں لوگوں کو ایسے ایسی ایسی میں بادام پیک ہوتا ہے ان کجوروں کو وہاں پیش کرتے ہیں یہ نہیں کہ گٹیا قسم کی کجور جو پھینکنے والی ہوتی ہے وہ ان کو لا کے لوگوں کو کلائے نا نا نا مسجد نبوی میں جتنے بھی آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں واقعی انصار حق ادا کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ابا ایک ایک صحابی ہے فرماتے ہیں کہ میرا غلام تھا وہ لحام تھا لحام لہام کا مطلب کیا ہے یعنی خاص طور پہ گوشت کاٹنے کا ماہر قصائی جس کو کہتے ہیں اور اسی طرح گوشت بنانے کا کھانے پکانے کا ماہر تھا لحام تھا گوشت کے پکانے کا طریقہ کاٹنے کا طریقہ یہ سب کچھ کو جانتا تھا تو آبا شاہد کہتا ہے کہ میں نے اپنے غلام سے کہہ دیا اس نالی تعامن میرے لیے کچھ کانا تیار کرو کانا پکاؤ حاجی کتنا یک فی ہم تاکہ وہ پانچ بندوں کو کافی ہو جائے مطلب یہ ہے کہ پانچ بندوں کے لیے میرے لیے کھانا تیار کرو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہے اور کھانا کھلانے ادعو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لوں یعنی میرا ارادہ بن رہا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤں اور کانا کہ اور رسول اللہ وسلم کیا ہوگا حامص و حمس وہ پانچواں شخص ہوگا چار پانچویں سے پانچویں سے وہ پانچواں ہوگا مطلب یہ ہے کہ چار بندے اور اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فسن لہو اس غلام نے جو لحام تھا ابا شعیب کو تُعَيْم بنا دیا تُعَيْمًا سے مراد کیا ہے یعنی یہ تصویر کا سوج یعنی سیرا ہے یعنی چھوٹا سا کانا یعنی تھوڑا سا تھوڑا سا اس لیے کہا گیا کہ یہ تو اس لیے کہ پانچ بندوں کے لیے زیادہ تو ہے نہیں ہو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آیا شاحب رسول اللہ علیہ وسلم کے طرف ادا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا دعوت دی کہ آپ آئے ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں تمہارے لیے کھانا پکا ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے دعوت قبول کی حتا بھی آمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابت جو جتنے بھی مدرو تھے کھانے پہ جانے لگے تھے ایک آدمی پیچھے پیچھے سے چل پڑا وہ بھی ساتھ شامل ہوا اس کو دعوت نہیں تھی ویسے توڑ پیچھے پیچھے پڑا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کیا اور بتا دیا میزبان کو گھر والے کو کہ دیکھیں ابا شاہب آپ نے پانچ بندے ہم میں سے بلائے تھے لیکن یہ جو چھٹا انسان ہے یہ ہم نے نہیں کہا اس کو کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ یہ یاد رکھے یہ ہم نے نہیں کہا اس کو بادشاہ را جلند یہ آدمی جو ہے اس نے ہماری اتباق کی ہوئی ہے یہ ہمارے پیچھے پیچھے آ چکا ہے ہم نے اس کو نہ بلایا نہ کچھ کہا لیکن یہ آپ کی بھی مرضی ہے آپ میزبان ہے ان شیط ازینتلا ہو اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو اجازت دے دیں گے اگر آپ کی اجازت ہے تو بیٹھ جائے گا کال لے اگر آپ چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں گے اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کو صاف صاف کہہ دے کہ میں نے تو آپ کو نہیں بلایا تھا آپ چلے جائیں یہاں سے اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کسی آدمی کو بن کے کسی کے کانے میں نہیں جانا چاہیے اسی طرح شادی حال میں کانا کھل گیا جن جن لوگوں کو شادی والوں نے بلایا میزبان نے تو مہمان بھی جائیں باہر سے روڈ پہ لوگ جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کانا کھل گیا اور شادی حال میں کانا کھا رہے لوگ تو وہ بھی غصے ان کو یہ جائز نہیں ہے یہ بالکل بھی اس طرح کانا کانا جائز نہیں ہے ان کے لیے لہذا پہ نہیں جانا چاہیے کہ کی کیا ہے یہ غیرت سے بھی کیا ہے خلاف ہے غیرت ریرت تقاضا یہ نہیں ہے آپ کو بلایا نہیں تو آپ کیوں جا رہے ہیں تو اس لحاظ سے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اس کا اظہار کیا کہ یہ آدمی ہمارے ساتھ آئے لیکن ہم نے نہیں کہا تو پھر جو مہمان بن کے آتا ہے تو باقاعدہ یا تو یہ کہ پہلے اجازت مانگے کہ مجھے بھوک لگی ہے حاجی اگر آپ لوگوں کی اجازت ہے میزبان سے کہہ دے گھر والوں سے کہہ دے شادی والوں سے کہہ دے تو میں نے کانا کھانا تو اگر آپ کی اجازت ہے کہ سکتا ہوں اگر انہوں نے اجازت دے دی نہیں دی تو چلا جائے ان شی طرک تو ہو اگر آپ چاہے تو ترک کریں گے صاحب نے کیا کہا وہ بھی انصاری صحابی ہے سبحان اللہ آل ہاں کہا کہ نہیں نہیں میں نے اجازت دے دی اس کو کہ بس تمہارے ساتھ کال ہے کوئی بات نہیں ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ایک آدمی کا کہنا ارے حدیث میں آتا ہے کہ تعامل واحد یک اسنین، ایک اس کا کہنا دو بندوں کو بھی لکھافی ہو جاتا ہے لہذا وہ عرب لوگ تھے ان کے کانے میں کوئی کمی نہیں ہوا کرتی تھی ایک آدمی آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے دل بڑے تھے ابا شاید نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اجازت دے دیتا ہوں یہ نکالے کوئی بات نہیں ہے الفصل السانی یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گی اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ایک ایک رسول السلم کے حدیث پر حمل کرنے کی اور ان کو اپنانے کے ہم سب کو توفیق توفیقت فرمائے اور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے اور محبت پیدا فرمائے عزت وسلام وسلیم رب العالمین